الحمد لله <تصفيق> الله <سؤال> الحمد لله الذي هو اهل المغفره والتقوى <تصفيق> سبحان <سؤال> so فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يسألون على النبي جاء الجهة الذين آمنوا يسألوا عليه وسلم والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والسلام عليك يا سيدي يا نور الأنوار على االك واصحابك يا اسرار سبحان الله سبحان الله فق سلطان صاحب محضر السلام علیکم و ج مطلب ستارو ہلو رب پردہ پوش پردا پوشر سڈیا سیاح پوش پردا آمین بلاد شریف مبارک دا مبارک مہینہ خیر نال پیرریا بڑی گیارہویں شریف کا ربی ثانی شروع ہے پہلا آشرا تمام ہو گیا ہے ناچیز اس روحانی محفل کے اندر اللہ و تبارک و تعالی دی ہو تبارکارکاہ نیاز مندانہ سوال جہاں موضوع حرض کرے گا وہ ہے نبی اکرم نور مجر اور غور پاک میرا نوبی دی دی اور مناسبت سمجھ گئے ہو بڑا ہی واسطے سارے واسطے ہونا ہے کیونکہ میں خود پہلی مرتبہ بیان کیتا ہے اور اس نئے نئے شافات ہوئے نہیں. میرے اپنے شک خوش بات کئی اتنے بیٹھے بیٹھے زائل ہو گئے کہ رستے دے اندر، پھر اس سفر اتنا مزید انکشافات ہوئے تو وہ سارا پیش کرا ان شاء اللہ دعوی پی امبیا جیسا کوئی نہیں غوث پاک جیسا اس دعوے پیش کرنا ہے دلائل دنار ثابت کرنا ہے موضوع برا ہو جائے اس نے ضمن دے اندر جو جو فوائد اللہ پاک کی طرف آئے وہ انشاءاللہ جو اللہ کے سامنے رکھتا ہے گلا نش ن فرماؤ اللہ تعالی جلا مج گل کریم غیب الغب جاتا کائنات اس ذات حق دے مظاہر ہیں کائنات تو اس کی پہچان ہوتی غیب کی پہچان اس حاضر تو ہوں یہ دلیل اس مخیسی اللہ جل شان و اس کائنات کو جب دلیل بنایا ہے اور اس لیے شاناں دا ہے بذہرے جس جہ پیار فرمان ہے اتنا ایس مخلوق تو اس دے پیار نظاہر کرا وہ اس دے انعام احترام اس دے کرم فضل نو دنیا اس مکمل ظاہر نہیں آ سکدی لیکن اس دے ظہور دی ایک صورت ضرور ہے کیونکہ اس ذات پاک نے انع و اکرام اور اپنے پیار محبت دے علامات وہ تو بہت کچھ آخرت اصل آخرت کا جہان کر لیکن ایس جہانے اس ذات پاک نے اپنے پیار اور محبت کے اظہار دی ایک صورت بنائی کہ مخلوق اس نال اتنا پیار کرے گی کثیر جتنا اس رات پاک نے کسی نال پیار کرنا یہ ماننا ہے اس ہدی سے شہید آ جو آپ سلاح تسلیم نے فرمایا جس وقت اللہ تعالی کسی نال پیار فرما ہے تو جبریلی امی فرما جا ایلان کران فرما د ظاہر بات ہے کہ وہ غیبی اعلان کی معلوم ہونا ہے کہ غیبی اعلان ہو گیا جبریل پاک کی طرف سے وہ لوگوں کے ذکر فکر اور پیار تو ظاہر ہو گئے لوگوں تھی پیار کرو اللہ تعالی پیار کرو تو ظاہر ہو گئے بھائی یہ مطلب ہے اس معنی نو جا میں بیان کیتا ہے، تاجدار گولہ رضی اللہ تعالی عنہ سلکار نے بیان فرمایا کہ آپ تو کچھ حضور کہ حق فرید, یا فرید حق فریدرید کا نعرہ بجد ہے، اس کا ثبوت ہے آپ نے فرمایا فل کو رو نہیں اللہ مایا اللہ ہے تین یاد کرو میں تن یاد کرانگا فرمایا اللہ تعالی جڑا بندے یاد نا اس نے یاد دی ایک صورت ہے کہ وہ مخلوق اس بندے ند کر مخلوق جو کچھ ظاہر ہونا ہے اس خالق دے کرایا ہونا ہے اس امر نال ہونا ہے اس دا امر آیا کہ شابا ذکر کرو ذکر شروع ہو گیا تو فرمایا اد کور کم یہ ہے دلیل اس بات دی کہ حق فرید کیوں ہو رہا ہے جدو فرید نے حق، حق، زندگی اندگی اس جڑے میرے غیبی خزانے تیرے پیار محبت چھپے نے وکر نے انعام اکرام دے چھپے نے او وکرے نے جڑے تیرے دے چھپے نے او وکرے نے میں ظاہر نہیں کر دینا میرے بڑے بڑے سونے تو سونے بندے پاکیزہ تو پاکیزہ لوگ تینو حق ہک کے پکارا گے ذکر دا دائرہ جتنا وسیع و وسیع تر ہوں لیکن میں رحمان دندیا کی گل پہ کرنا یہ بھی ذہن دے. شیتان کے دے بندیا نہیں ذکر آ میرے علی جیسے زبان تیار دے کے بندیا ذکر جڑے نے انہوں کی گل کی وہ اتوں اتوں اتو دے جو بھی ویسے شیتان ہو گیا اس ذکر نہ ہی ذکر چلا اللہ تعالی فرمائے فد کرو نی مین یاد کرو میں تن یاد گا جا ذکر او دے ذکر ذکردار نتیجہ ہونا آپ شیتان اپ افال شیتان کم شیتان ذکر دا نتیجہ جڑا ذکر ہے اس کی گل نہیں تو کرتے فل کرو نی اکر کب تصر پاک کا نتیجہ اور جتنا وسیع دائرہ ذکر دا ہوا نا اللہ دے پاک چا مومنین چمنی صالحین ہین جتنا ذکر دا دائرہ وسیع ہوں جانا سمجھو اللہ بی محبت دا دائرہ اہم وسیع ایک علامت اگر کسی کا ذکر خیر اللہ تعالی پاک بندیاں پہ ایک مخصوص دائرے ریچے ان ایک محبت دا دائرہ مخصوص پھر دیاں دیا دیاں اگر کسی اللہ دل دنیا خدائی مقدس دے زبان ترچا دل چ محبت زبان خیرے خیر تو سمجھا دے اس دنال دا اللہ تعالا دی بارگاہ کوئی محبوب نہیں پہلا پہلے سمجھو ہاں پر یہ مکان ہی لایا اس نظر مارو اے اولیاء ایسے ہونگے جنہوں کا ذکر خیر کسی علاقے چونا ہے کوئی شہر چونا ہے کوئی ملک چونا ہے کوئی عرب میں چونا ہے کوئی اجب میں چون ہے اللہ تعالیٰ نے بندے ایسے نے جنہ کا ذکر خیر محبت پیار پوری پوری دنیا سمجھ نہیں آئی ایسی سمجھ لو علماء امتی کام بجائے بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے نبی کوئی سی علاقے دے کوئی ہوں سن شہر دے محدود حلقے ہوئے سن آپ نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے ہوں علماء تو مراد اولاما سال ہی انہوں نے دا دائرے لے وہ جی نبی سن پوستے لیکن جد واری آئی صلی اللہ آپ ساری خدائی رسول نے اور آخری نے وے؟ کوئی نبی ساری خدائی کا رسول کوئی نبی ساری خدائی کا رسول نہیں بنیا اور آپ آخری نے اور ساری خدائی دے نہیں. کوئی ولی ساری خدائی دا ولی نہیں بنیا ہو اس ہوجے دا اور آخری ہوئے صرف پاک محمد پاک کی ولایت باقی نبیا کی ولایت کا سلسلہ جاری نبی پاک کی ولایت مبارک جیڑی سی نا اللہ تعالیٰ کٹھی نا وہ ولایت مبارک گوس پا کے سوی ولات جہی ہوں نبوت کی پہن ہے نبوت ہے تو نبوت نبوترا گرا دو گر دوشان ہر نبیچ ولایت ہے ہر ملی نبوت, نبوت نہیں ہر نبیت ولایت ضرور ہوئی جب ہر نبیج ہے تو وہ دی نبوت اور ولا نبت کا فیصد نبوت تو بخ محدود ہوں رہی ولا تو پاک میرا پاک ندی ملایت ملی کسی نو حضرت عیسی علیہ السلام دی ولایت کسے نو موسا علیہ السلام دی نبی نبوت افضل جب ولایت سب کو افضل ہے حضور غوث پاک میران۔ دوسری گل یہ سمجھنی کہ اللہ تعالی کا ایک نظام ہے اس کلے نے الہ پاپ پاپ ایک ہو جوڑا جوڑا جوئی اکائی کی کہ اپنے زبان ایک تاپ ہوتا ہے جفت ہوتا اکائی ہوتی اک جوڑا اللہ تبارک وطالف ہے پیار کرتا ہے ذات پاک نے اپنے کائنات نظام اپنے اکلے ہون دا اظہار ہے اس رنگ کہ انسانخلوک فرماؤ گے نا کہ ہر قسم اور ہر نو ہر ایک شہ ایسی نظر آئے گی جیڑی اس جنس اس نو اس قسم کو افدل پیا لاؤ گا تاکہ اس پتا لگے کہ اس کائنات کا دا خالق ایک جن جم تو ایک واقعات رات نے اکائی زہر کیا گیڈی چلتی پئی ہے ڈرائیور ہٹ بیٹھے گیار اگر تیرے میرے گفلاس ہونے لگے پتا نہیں ایک زیادہ نہیں تو ایک کے نظر مار کے فوراً کر کرے چیز جو چل رہی پی ایک نال دو ایک نال کر سمجھ نہیں آئی گئی اربانا صرف چار تو جہان بنے اگ پانی ہوا مٹی پانی سب کا سردار ہے فرمانا ایسا ہر زندہ جاندار چیز نو پانی تو پیدا کیتا ہے جزب اعظم پانی حکیم نسخہ تیار کرے گا جوارش جالی لوس ہے ایک جزب اعظم رکھے گا چار کتاب آئیں کہ قرآن سردار چار فرشتے جبریل سردار جدھر نظر مارتے نظر آئے گی تاکہ پتا لگے اس سارے جگہ بہادر ترنگے بہادر تو ہی ترنگے طبیعت مجبور ہوئے من جسم دے آزان تیرے ساتھ جسم دے کے آزان سارے اردو کا سردار ایک دل ملک ملک کا صدر طبقات انسانیت جو جب آئی جنہ صحابہ نو ویچے اکرچا وہ بھی نبی گواہی ہے سدی سے اکبر دی فضلیت پاک محمد کی زبان بیان جب آئی دی. فرمایا خیر تابعین حالانکہ امام میں ابو حنیفہ بھی تابے ہی ابراہیم تابے ہی نے بڑے بڑے جلیل القدر تابعین ہوئے لیکن کسی نو فکایت کسے نے کسی فضیلت ہونی ہے یہ جزوی فضیلت کلی فضیلت دیکھے گا تو وہی اسے بھی نبی فرمایا سکا بچا کی ابو کچے نے تابعین تابے یار ابراہیم نخی اچے نے تابے یا <سؤال> فلانے اچے نے کہہ سکتے لیکن جدو کو پوچھے جاؤ تابے اچھے کون نے ایک کلی تو جزوی دا فرق ہو گیا جزوی مسلم آخو گے سڈے ملک دا پہلوان یہ فلانا اچا ہے گولی مارنے فلانا تکڑا ہے نشانے بادنے فلانا تکڑا ہے گوڑے بوڑھنے فلانا تکڑا ہے لیکن جدو آخو گے سارے سدرے. سردار آ کے صدر سب کا سردار سدر ہے وہ کلی جزوی نے جزوی فضیلت کلی فضیلت سے منافی نہیں ہوں کسی کو یہ ایک ادا رنگ ہو جائے کوئی حرج نہیں اسا کوئی حرج نہیں لیکن کل ہی نہیں مثلا حضرت عیشا کو ملی بغیر باپ کے پیدا ہوا پیدا ہوئے حضرت عیشا باپ کو بغیر پیدا ہوئے نفے چیلو لیکن جب گل آئے گی اس حضرت عیسا سے کون نے سردار کون نے گے سمجھ جو ہے مول چھو لما مسئلہ اولا ما قبضی فلانے اللہ اس ذات پاک نے ہر جنس ہر لوک ہر طبقے اندر وحدت کا رنگ ہے تاکہ اس پتہ لگے کہ یہ درجہ بندی تھلے اس طوتے اس طوتے اس طوتے اس طوتے سب تو قرآن حکیم فرقان مجید نے فرمایا ہر علم والے ان اس آیت سے غور کرو جی میں گل نا درجات نے مراٹب نے ہر علم دے والا ہر شان والے دے شان والا ظاہر بات ہر شان والے دے جو شان والا ہے یعنی زیادہ شان والا تو مخلوق کے چخر سلسلہ پہ کسی جا کے رکے گا کیوں؟ جو جو جو کہ مخلوق کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے جدو یہ کہہ رہے ہو کہ اتو چھوٹے تو چھوٹے درجے آلم آ چھوٹے تو چھوٹے تو, جی چھو تو, چھو تو, تو شروع پیا کرنا ہے تسلسل تسلسل مخلوق ہو نہیں سکتا تسلسل سلسلہ لا بتنا ہی ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا مخلوق کا آغاز بھی ہے انجام بھی ہے افتتاح بھی, بھی ہے اختتام بھی ہے شروع بھی ہے ختم بھی ہے چھوٹے تو چھوٹے امبیال ہے سال میں چلے گا تو درجہ چھوٹے تو چھوٹا نبی مننا پہنا ہے جو چھوٹے تو چھوٹا مننا پہنا ہے تو بڑے تو بڑا بھی تو مننا من تاکہ پتا چلے فو کا کل ہیلمی حالی چھانو نہیں پتا چھوٹے تو چھوٹا چوڑ نقلیاں ایسا پتا ضرور ہے بڑے تو بڑا محبت اللہ بعد بازارو بازار کے فضیلت دے دسنا پیا فرمان قرآن رکھتا ہے کہ رسول ضرور چھوٹے درجے کا ہے چی داس کون ہے لیکن اگر کوئی آخر چشتی دس تو میرے پاک نو یقین ہے یقین؟ قرآن نے بھی بیان فرمایا خود مستفا نے بھی بیاں بلکہ ہر نبی بیان فرمایا ہر نبی ہالے اگے کہ میں بنیاد پہ بنا خیر پیڑ سے بننا پڑنا گل سمجھ آیا گی تمہیں چلو کہ سمجھ آ نبیاں نوسر فنی لگتی انہوں نے کئی ایسے نے اللہ تعالی کلام فرمائی ہوا فا بہت کئی ایسے نے جنہوں نے اللہ تعالی نے کئی کرچے بلند فرمایا فرمایا پرجا متعین کیا کلام کی پتا لگ گیا فضیلت کلام دی وجہ جدو امنا دے لال دیواری آئی الہ فرما بڑا فا با جا توجہ داراجا ای تو میں ابہام نام نہیں لیا پہلو فرماند ہے کئی ایسے نے جنہوں کلام کلام ہے نام نہیں لیا او کون کیوں اس واسطے کہ انہوں کا بس مشہور ہے یہ شان مشہور ہے کہ وہ صرف پورسا نے لہذا نام لین کی لڑ نہیں آپ پہنچ جاگ گے اور سجنا کلامی شان نکر کر کے اشارہ کی دہ نام نہیں دسیا آپ ذہن پہنچ جاوے گا جداری آئیے محبوب دی جی پرما دہ بارہ سات بہاد کئی درجے بلند کیتے نے ایک کلام نہیں جی پچھلے نو سن رہا ذہن سلا وہ کلیم نے جب سننے گے جنہوں نے محدود درجے اچھے نے فورن ذہن سلا جائے گا ہمد اگر کلام اللہ نے کلام کیا یہ نہ سن کے ذہن کلیم پر مجبور ہو ہے تو اگر یہ سنیا جاوے کہ جنازے نے پتا نہیں کن درجے بلند کیتے نے اللہ نے وہ سمجھ نہیں پی لگتی انہیں کہہ دتا ہے کوئی درجے بلند کر دی ہوں ہر کسی کا ذہن یہ مطلب اللہ تعالی بھی امتحان لینا جدو صحابہ ہومان نار دسیا جی کیا ذہن شریف سندیا پہنچیا نہیں ہونا آخر اللہ تعالی جنہ نو سب کو پہلو آم دا مخاطب بنا پیا وہ سب تو پہلو جنہوں نے گلا ہو سکتا گل ہے <تصفح> تو یہ تو ہو جائے گا جاہل کے ساتھ خطاب یہ حکمت کے خلاف ہوں دا. تو حکمت دقاض آئے ہوئی سی اس طرح دے وصف ذکر کرو اس طرح اس طرح سفت ذکر کرو اس طرح دی شان ذکر کرو سندیا اگلیاں ذہن پہنچ دے جان لہذا جے کلیم کلام دا ذکر تے حضرت کلیم دا ذکر چایا جے درجے تے شانا تے فلیلتا کا ذکر ہے نہیں دسا ہے کیڑا درجہ پھر آپ ہی دین مجبور ہو جائے گا یہ آئی اللہ تبارک تعالی نے یہ سنت چلائی اور وہ سنت چلانے چلانے میرے اس دو دلیل یہ آ گئی کہ اللہ تعالی نے ہر جمس ہر نو ہر قسم ہر طبقے اچا رکھا صحابہ سی تابعین تاب بعد میں اولیاء کا سلسلہ جاری رہا سب تو پھر اچا بلیاں بچا بڑیا سمجھ آلہ دھر اس گلتان کی ذکر سب جب وہ جی آٹا کن آٹا کنا ہونا ہے سواد کہ نہیں لیکن سوال سب ذکر خیر ہوں رہیں سارے ذکر فی فن یہ نمکین ذکر والا میں چاہ سارا سوال پورا ہونا ہے ان دیکھو, دیکھو تو آپ فرمان میں سب پھیک جب رکھنا مکور ہوسن مکین والا ہمارا <Nossa> جو در ایک اللہ نبی کو شروع کرنا جس پاک نبی نو حضرت عصا کہ اس کو انہوں کے ذکر مبارک تو کہ ہر اللہ تبارک و تعالی مثال اور تاکہ پتا چلے نبیا کو حضرت سید السلام قربان جاؤں جھولے بے ادر بچر آپ حال اپنا مقام اپنی شانا اپنی زبان شریف فرمائیاں پہلی گل دے نے ای قوم قومنے لوگو بے شک میں بندر بے شک میں بندر جو کچھ نبی کہہ رہا ہے اللہ پاک میں امر پہ حکم لال ہی بول رہے فرما اللہ بے شک میں اللہ کا بندہ <تصفح> جن بھی کھڑے گئے میں سارے اچا وا کیوں کہ میرے پاپا ہے اللہ کا بندہ وا کسی ہوئے کا بند کوئی دنیا کا بندہ ہاں دین درہم دینار کا من نبی پاک نے فرمایا ہلا نار باغ ہو گیا قلندر اقبال فرما ایک بندگی خدائی ایک بندگی گد ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی یا بند خدا بن یا بندہ ایسا بندہ وا بندہ بندہ, بندہ پا بنے اے یقین کرنا کہ میں اللہ کا ہی بندہ وا بڑی گل حضرت بازیز رحمہ اللہ جدو قبر گئے نے نکی ران کے پوچھتے نے مر ربو گا کے رب کون آپ چی داڑی پھڑ کے فرما نے رب رب کہہ کہ چیٹ کر بیٹھا ہوں وا اجن پھر تہن بھج دتا پوچھو تیرا رب کون ہے ہوں پھر میرا آخنا کہ میرا رب ہوئی میم کوئی فائدہ نہیں اُن پوچھو یہ تیرا بندہ ہے پبر آواز آن لگ پی ہے میرے بندے آ سجنا ایڈا وا دلہ اپنی شان پیان فرما بے شک میں اللہ کا بندہ ہے جی نی گل کرا اور سجنا درویخ چھوٹا بڑا بندہ جس جس لے روح نال چھوٹا بڑا <laughs> نہیں کر سکتے <g aest> <intolerant> روح برابر ہے سارے ہاں پاک محمد کریم روح دے کے اخبار کیوں کہ سونے کی روح نو اللہ نے سب تو پہلا پیدا فرمایا تو انہوں نے آخر روح ارباہ روحان بھی روح رو دسرے نمبر تنیا نبییاں دیا روحان تیسرے نمبر تڑی سارے روحا اللہ تعالی نے دو اہد لائے دو میسا لے ایک نبیا دا ایک سارے آخ. اور روحاں کی شکل ہے دا نبیاں لیا وہ صرف دا سی. او دے جو کوئی غیر نبیاں کام لیا سارا سوری وہ اپنی شان کے مطابق مط حضرت بابے آدم کی کنڈی چک سامنے رکھا پھر پوچھا گرم کے کو کیا میں رب نہیں نے سب نے آخیا بلا لیکن جدو ذریاں میں برابر جی آ نہیں ہوں ککیاں ککیا کیڑیاں برابر سارے اللہ تعالی نے کیڑیاں برابر جسم دے کے بار چ رکھا پھر پوچھا میں رب نہیں ہوں سارا نے آخیا یہ الخت والا میساق جیڑا جبیا دا مساک ہے وہ اس کو پہلے نبی جی اساکیا سو اپنی ربوبیت محمد جی سوال ہو جاب ہر نبی نے آخر روحاں دے اعتبار کا فرق نہیں. جسم دے لحاظ نال جسم چ روح کسے دی پہلو آ گئی کسی آ گئی جی دی پہلو آ گئی وہ بڑا ہو گیا جی دی فرق روح ٹھیک ہے فرق ہے روحان روح سارا سب کی وڈیت فرق کتنا ہے ہوں جن کہ بچپنا بے اکمی جنہ دی روح جسم چی ہوں روح سب سمجھتی سی جسم چان بے سمجھ آ کئی روہاں ایسا ہوں کہ میں جو آن کے اپنی سابقہ سمجھ رو قائم نائم رکھنی کئی تھے آن کے بول گئے میں جائی روح قید جسم نے ایسا بند ہر پاسوں رو اپنے ہوش آواز اور سب کا سب کچھ بول گئی کئی ایسے ہوں کہ جس آن کے بھی پیچھو سارے کسے یا رکھتے اپنا حضرت کرنی لنوں خیر ہے جس وقت بن حیان ملے نے آخیا السلام علیکم <سلام> نام السلام یاد کئی مسلب ایک دے رہے نے معروف کر بگد کے دربار ان کے دربار بارے لکھا ماما نے محد نے جنہوں نے تجربیشنس معروف کرخی بارے لکھا ہے حضرت علامہ ساوی مالکی رحمہ اللہ کہ آپ فرمان دے لو کہ میں روح تعالیٰ مخلوق ہے سجن دشمن منے نے اکبر محی ابن عربی کی کتاب سامنے پی ہے آپ فرماندن اس طرح بنی کہ اس وقت جدو اللہ تعالی نے جڑے جی ایک دوسرے نال روخ سامنے آئے نا چہرے آپ سامنے ہو گئے نے، او بیلی بن گئے جنہ کی کانڈ ہو گئی دشمن بن گئے مارو کرشی فرمانے میں اسے اپنے مریض نظر دیکھا قرآن کی گواہی سہ تو آخ بھائی جناب پتا نہیں گل سی بھی نہیں کوئی کا حضرت سیدا پیغمبر یعنی حکم حکمت حکمت ہوا ہو قوت فیصلہ بھی تو حکمت تو بغیر نہیں ہو فیصلہ صحیح کرنا پرین کا بغیر حکمت الا فرما سا بچپنے ہی حکم حکمت عطا کر دی حضرت عیشاء بارے بھی فرما حضرت میں اللہ کا بندہ ہوں جھولے کا بول رہا حکمت ہے یا بغیر حکمت ہو حکمت نہ بولنے پہ اگلی گل کتاب من اللہ تعالیٰ نے کتاب فرمائی و جعلنی نبی آبی بڑا حکمت کا بولنا کیوں نہیں توجہ درا مینو اللہ تعالیٰ نے کتاب ہے نبی بنایا ہے حاضر موجود ویخ رہے نے نہ کتاب نہ کوئی نبی نہ لحاظ نال کوئی دہی شریف کوئی شہ علامت کو وڈی آلی علامت نہیں ہے تو بچہ مینو اللہ نے نبی بھی بنایا کتاب بھی دہلا بولیا ج لکھ نے بارے دے گرامی کتاب سامنے پیس پاس میرا سونے میرے کو بچہ کوئی نہیں لوہے ماہی فرمایا اتے تیرا بچا جی لکھا پر میری کنڈ کے ایک بچہ پیا ہے میری کنڈ کن زور میں اپنے تینوں دے سا جو ہے جا پمیا روس پاک میری نے اپنے حصے کاگتے فکیر نتا اس پتر دا نام شاخ اکبر آ جڑا بھی کتاب میرے فتوحات مکی آئے چار جلدہ اچھبت کی تختیزی کتابیں اس کتاب مبارک جاب لکھ دینے فاناتا قابل نبوت ہی فی وقت ہا عندہو و فی غیر وقت ہا عندالحاغری فرمایا آپ نے جڑا فرمایا ہے میں نے اللہ نے نبی بنایا ہے اللہ نے میں نے نبی بنا چھڑی آئے فرمایا ایک ایجری گل کی ہے اس نبوت کی تی جنو آپ ویخ رہے سن پر غیر دے سن ای ای ای نہیں سن ویخری حضرت عشا دے اس وقت, با با با با ای ای وقت اور نبوت موجود حاضرین نو نظر نہیں نگاہ ناہ بچ میں وہ تو مجھا درجاوا پہ فرما ہے مینو اللہ نے نوی ہے حاضرین نو دس دی نبوت نبی نو دس رہی ہے میں نبی ہوں حضرت عیسیٰ ہی ساچو نے مینو اللہ نے نبی بنایا نبی جاندے میں, میں نبی ہوں اسے نہیں جانتے نبی ہے سجنا معلوم ہوا کہ نبی پیسہ بک نبی اپنی نبوت جان نہ ہو سکتا آئیے سارے سالوں کے بعد نبی اعلان فرمائے میں نبی سال اس سارے سالوں کے بچا عرصے جگ نہیں سی جانتا محمد کریم جانتے جو کسی کسی کے ڈالے ہوئے مغالتے کا اضافہ کر رہا ہوں ادھر میں جو ہے ادھر دیکھو حضرت عیسا محمد کریم کے دعووں میں فرق دے عیسیٰ فرماتے ہیں دیہات والی نبی اللہ نے مجھے نبی بنا دیا نبی بنا دیا یعنی کیا مطلب اس وقت میں اپنی نبوت کو دیکھ رہا ہوں اور جان رہا ہوں جب کہ تم اس حال میں نہ دیکھتے ہو نہ جانتے ہوی اس حالچ بچپنے نبوت دیکھ رہے تاں جالا نہیں نبی آٹا نے جل کتاب کتاب مینو دیں کتاب دتی وہ نہیں دیکھ رہے اے دیکھ رہے ہیں معلوم ہوا نبی کی نبوت کے ثبوت کے لیے لوگوں کا جاننا ضروری نہیں نبی کا اپنا جاننا ضرور ایک لوگ جا رہے ہیں لوگوں کو پتا نہیں نبوت ہے کیا وغیرہ لکھتے ہیں الہی اللہ کا کر لینا کسی بندے کو اس طرح دی کی گل کر دینا سرکار پاکی جی تو جبال میں اربان نبیاں میسحق جہاں پہلو ہوا جب وہ ہوا اللہ فرما رہا ہے اس کی تصدیق کرنی ہے مدد کرنی ہے اور مدد کرنی تمہیں جو اس وقت اللہ تعالیٰ نبیا نو فرما رہا ہے اے نبیو اور جب اللہ تعالی کسی کو کہے اے نبی یہی کے الہی ہوتا ہے اسی چناؤ کے ساتھ اسی وحد کے ساتھ اسی نام زدگی کے ساتھ وہ نبی ہو جاتا یہ تو ایک نقطہ درخت سمجھو ایک ہے ثبوت نبوت ایک ہے تمام اور استمرار نبوت وحج صبوت نبوت کے لیے شرط ہے استدر نبوت کے لیے شرط نہیں کیا مطلب نبوت سابت ہونے یہ پہلی باہر ضرور ہونی ہے کہ اے نبی تو میرا نبی میں پھر چنے یہ پہلی باہر ہونی ہے لیکن ہوں اگے نبوت ہمیشہ رہنے ہر وقت دی صدا ندا وحج کوئی شرط نہیں اگر یہ ہوگا شرط تو نبی دے وصال تو وفات تو بعد آخر پڑنا ہر نبی نبوت تو کھا لیے جبکہ قرآن دی گواہی ہر نبی پیدائش کے وقت دے چلو کوئی اختلاف کرے گا اور وفات کے وقت ضرور نبی ہوگا مفاد جو نبی ہے تو ہوں جڑا ستوجی امت کے لیے آواز جی بک نبوت پاپی ہے جس وقت کسی نو ہاک مفسر بنا دے ان پروانہ دن پروانہ شرتے ہوں ج دیر معذ نہیں کرے گا کوئی معذ نہیں کہہ سکتا نبوت کے ثبوت کے لیے یہی واج شرط ہے کہ تُو میرا نبی ہے <tu000're wrestled> بس ہوں اگے معذول کرے گا تو پھر نا یہ تو نہیں کہ ہر وقت پرواہ نہیں دیتی رکھے نمک <th> <t> <recovery> نبی بنو نہیں صب کے اس کے ساتھ ہو جائے گا اب ہے دباؤ اس کے برابر وہ چیت ہی رہ لیں وہاں باہر آوے نبی نبی رہے گا نبی نبی نبی رہے گا معذور کرے اللہ تعالی کسی نو دے کے معذور کر دے نہیں کدو کسی نبی نو توجہ نہیں فرمائی مغالتا یہ لگا کہ آواز آئے گی آواز تو آ گئی چناؤ والے چناؤ والی آج جب اللہ نے فرمایا نبیوں کا حد لیتے ہوئے نبیوں نبیوں لگ جائے یاد کر کے اگلے فرما نہیں عبد اللہ آچار نے یل کیا بابا جہانی نبیو میمو اللہ سونے نے نبی دیکھ رہے میں اپنے نورے نبو اثر میرے نبی کا دعوی چن گئے فرمایا اللہ نے نبی بنایا سرکار چالیا سال فرمایا جھولے میرے نبی جھولے نہیں فرمایا توجہ یہاں جھولا فرمایا ہے آپ نے چالی سال فرمایا کسی نے دھوکا اس وجہ ہونا چالیا سال چالیا نہ ہوئی کیونکہ باپ جو اعلان فرمایا پر جو چالی سال نفرے نے بین الروح کن بین ہے لفظی نہیں حدیث شریف لفظ جی میں آدمولہ فرمایا میں سا جسل آدم روح سے جسکار کی مطلب شریف نہیں آئی میں سا یہ فرما دے میں انسان سی فرما میں موجود فرما نے میں اس سا معلوم ہوا پاک نبیس کا س چالی سال بعد پیا میں آدم نہیں سی بنے مانو بولا سارے اسلام کا فرما مانو اللہ نے نبی بنایا میں مانو اللہ نے نبی بنایا اے برحق پر میرے نبی بار آرما نہیں سب سے آدم نہیں بڑھے جو ہے مطلب یہ نکلیا ہوئے ادھر یہ سمجھنا کہ چالی سال تو بعد اعلان نبوت جو جو کیتا ہے نمیاں ہے اتو یہ سمجھنا کہ بنتے ہی چالیاں سال بعد میں ایک تک بالکل بے توکی گل ہے اگر کسی متکلب نے لکھ دیا تو بھائی بات یہ ہے اقوال ہوتے رہتے ہیں اسی ہر دے پیچھے چلنے والے نہیں اللہ دا قرآن فرماندہ یسما قولا فیتلا احسان فرمایا ایمان والے یہ یہ کہا, کہا, کہا, کہا لیکن چل دے, دے پیچھے جڑا سارے تو سونا فرمائی کہے کہ سید المبیا پاک نے چالیس سال کے بعد دعوی نبوت کیا تو ہم کہیں گے حضرت عیسیٰ جو ان سے شان میں کئی درجے ماتحت ہیں وہ فرماتے ہیں وجاء نبیہ جھولے کے اندر اگر کوئی کہے کہ سید المبیا نے چالیس سال کے بعد دعویٰ فرمایا ہم کہیں گے حضرت عیسیٰ نے بچپنے میں فرما دیا اب جو تمہارے پاس ہوگا جواب وہ ہمارے پاس ہوگا مصطفیٰ تو بچے نہیں مستفا ہوگا کوئی گاڑ ہوئی ادھر میں کہ لوگوں کو بدی سے روکنا کفر سے روکنا شرک سے روکنا لوگوں کو دعوت دینی وہ چالیس سال کے بعد ہوتا ہے تو یہ ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے لوگوں کو دعوت دینا چالیس سال کے بعد ہوتا ہے سمجھ کہ نہیں لیکن نبی نا اپنی نبوت جاننی یہ چالیس سال نہیں ناج قرآن سے غور کریے آ دوسروں کو یہ نہیں کہتے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو لیکن اپنی گل تو بڑی اور ڈنکے چوٹ سے پتھرانی وجہ لانی مبارک اپنی شان اپنی جے رشال دا دا جی دے صرف ترک نے رشالت دمان پیغمبری رسول مانا پیغمبر پیغام پیغام, پیغام پہنچانے والا آگے پہنچانے والا نبوت کا خبر خبر خبر خبر خبر رکھنے خبر رکھے او اینو اپنی خبر دے دے میرا نبی ہے نبوت خبر رسادت پیغمبری ہے پیغمبری جنی دو نیغام دینے وہ چالی سال جدید بچپنے بہار جی ہو گیا ہر رسول کی نبوت پہلے ہوتی ہے <سؤال> رسالت اور جیڑے نبی, نبی ہوندے نے رسول نہیں ہوں یعنی مطلب پیغام دن تک توجہ نہیں فرمائی رسالت دا تعلق ہے دوجا نبوت دا تعلق ہے جب نبوت اللہ تعالیٰ پہ دستا ہوں کیا ایسا کی وجہ مبارکن اللہ تعالی نے مینو برکت والا بنا ہے بڑا ہی برکت والا بنا ہے ناخن تو میں جب بھی ہوا گا جس حال چواں گا شیخ فرمان شہد پر فرما مانگا میں اللہ تعالیٰ مبارک بڑا مبارک نفا ایک نفا مبارک کا مانا بہت نفا دینے والا بہت نفا دینے والا تعالیٰ نے بہت نفا دا بنایا برکت دمان خیر ہی خیر اے نا اللہ تعالی تین برکت مطلب برکت دکھ نکلی تکلیف نکلی پریشانی دکھ پریشانیاں ہی ہے برکت آ فرما دلّال با برکت مبارکن برکت ہے میں جی ہوگا جس حال چواں گا خیر برقت دکھ تلے جان گے سکھ ملدے جان گے توجہ نہیں فرمائی میں جی گا دکھ صاف قرآن لفظ ہو گئے کہ حضرت عیشا نفا دن آرکت آ دوسرے لفظ ہو جبا یہ پڑھو آپ فرمائد جب قدم رکھا جس حتا کہ اللہ! ہوا, جاگدا ہوا, نماز چواں باہر چوہر چو گھر چواں میں علامت جانتے توجہ نہیں فرمائی ہتھا کے مبارک میرا پیشاب بھی برکت برقت آڑا برقت منا ہے میرا لوا برکت آڑا میرا کھانا برکت دالا میرا جھوٹا برکت آڑا میرا پشاب برقت داڑا سجدہ اے حضرت سس پوران فرمار ہے سو لم بھی کی گل کرا کے غلام پیر باہر ورگے سلطان ورگے ایسے سرخیا چاہے نے انہوں نے پشاب رو ہندو مسلمان جو پاک <متحدث> <احا, سبحان اللہ. متحدث> نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب مبارک <متحدث> <متحدث> رات نو گھر تکلیف سی پیالے شریف پیشاب فرما کے رکھ دیتا ہے بی پاک اٹھیاں نے امے احمد سرکار پیاس لگی سی اگوں برکت آ جد برکت آ بدبو کا کوئی محسوس نہیں انہوں نے پیشاب مبارک پی لیا آپ سلا سلام نے صبح پوچھا پیشاب رات رکھی حضور وہ تو میں پی گئی ہوں پھر جانم دیا گاڑی تو اللہ بھی شان ہے اللہ تبارک اللہ, اللہ فرماتا میں نبی فرما دا میں انہوں نے برکت انہیں در دیکھے تھے دو مذہب آ پہلے دو دعوے ایک دعوی اس اتفاق کی اللہ تعالی ساری دا مالک سب شانا شرفا فنیلتا رکھا رات سارے کمالات رکھ دے اس اتفاق رکھ دے لیکن اگلی گل اگلا دعوی کمالات رکھ دا دے پر بنڈنا بھی ہے اسے جان کے اختلاف ہو جئی ہیں رب ونڈا نہیں دسی سنی کہ نا رب وہ لا شری مولا کنجوس نہیں کمالات رکھ دیا دئی اگر نہ دے ہوں مخلوق بڑھ گئی بنا سنڈنے اس رات پاک نے برکت میں برکت واجہ والا مبارک ایگو فرماند برم د مینو اللہ تعالی نے اپنی والدہ نیک سلوک کرا تحسان کرا بنایا بچپنے ہوں یہ سفت آپ کیفت چ رنگے سنا اپنی ماں نالک سلوک کی انہوں نے احسان کیتا ہے. کی ماں نے اتنے تحمت لگنی سی لگی نبی پاک دامنی گواہی دن اما نو پاک سب کر کے اپنی ماں نیکی پتھر فرما ہے نہیں دور تم تو ہنا چر مزودہ رہا گا اللہ تعالی نے مینو وسیعت فرمائی پکا حکم کی نماز سے زکات درمائی پر فرما ہیں نماز زکاط سمراد عبادت دا. کی مطلب جن چر دا رہا عبادت کردہ ہی رہا یہ مینو فرمایا جنا چاہ عبادت ہوں دہ عبادت جاری جنا چاہ عبادت کراگا عبادت جاری ہے جاری ہے نبی رہے دی عبادت بھی ہمیشہ تا نبی پاک نے ویکیا حضرت مسال قبر اندر کھڑے ہو کے نماز لبڑ اگے فرما نے جو امو تو یوم ابا سیا توجہ ہویا اس نقطے تو غور کرنا فرمایا میرے تے سلامتی جس دن میں پیدا ہوا ووم ابو تو جس دن میں سلامتی جسل میں قیامت نو زندہ ہوا گا اٹھا گا گا ابا تو جسے قیامت نو اٹھا گا اس وقت میرے پہ سلامتی تین حالات دی سلامتی دی خبر دکتی. <سلام> دعا نہیں شاہ اکبر فرماتے ہیں دعا نہیں وہ دلیل حضرت یا <سلام> درمیش بجا مو جس دن فاط ہوگا اپنی موت دنیا تو جاوا گا اس دن بھی میرے سلامتی ہے کی مطلب جی نبوت دیاں شانہ لے کے جم رہا وفات دے وقت شانہ نال ہونگیاں مینو پک کے اپنے ایمان دا بھی اپنی نبوت دا. نبوت بھی قائم رہے گی ایمان بھی قائم اور تبجو اگو پرماتم نے جس دن اٹھا گا اس دن بھی ایالم ای ہوا گا جی میں آج جمنا وا پیا شانہ دسنا اشانا نہ فوت ہوگا کوئی ایک نہیں خوشنی جس نے اٹھا گا یہ ساری شانا نہ لوڑگی ایک نہیں خوشنی معلوم ہوا حضرت عیسا لی سی جمع بھی وفات بھی ایسے نبوت پاکیزگی کوئی فرق ماسا جب اٹھا گا پھر بھی انہاں نو یقین پک کے اللہ نے لیا بندیا حضرت عشا منادی نے آپ کے اپنے تمام آن والے حالات دا اپنے حالات اور مالے سارے جاندی بنادی وقت کر قرآن قرآن, قرآن قرآن اور جی میں کہہ رہا ہوں، شیخ اکبر لکھ رہے ہیں سلامتی جمدانی دیہ اٹھ دیا معلوم نبی اپنے تمام آن والے حالات جی ان گزرنے <تصفح> ہوں یہ ایک اور بات ہے کئی نو امر کس رنگ دا امر ہو کسی کس رنگ دا؟ بیان کرنا دسنا چیز ہونا دیاں نہیں. نہیں ضروری کھول دج نہیں لگی نہیں. ورنہ سجیے تو لمبے آسم اللہ علیہ وسلم. ادھر دیکھو ایک <سؤال> اللہ ولی موج چمر ہو گیا نا پیر خوجا سلامان تو سمی سرکار بار آپ کسی عرد کی حضور جناب سے جنت جاؤ گے مریداں مریدانہ کی بننا آپ اپنی نسوار والی ڈبی کڈی نسوار والی ڈبی کٹ بند کر کے اپنے فوج چٹی فرمایا کتنے آخری جی جی فرمایا جیب کتنے ہوئی میرے گا سمجھ نہیں فرمایا جی نے گولی گل ہو سکتا پورا نہ پورا نہ ہو جریش فرمائی میں مبارکو فرمایا مبارک وراثت محمدی یغز پاک پاک دعویٰ فرمان دینے. اوس سے حا جس امر, امر حضرت پاک امر ادھر بھی امر ادھر بھی ہر کتنا امر سیدا جگریل رکھ اتنے محمد اللہ دکن والے وہ پاک نبی فرمایا میں اولاد آدم دا کیا متعلق بلا فخرا فخر نہیں مر ناز نہیں وہ پاک میرا فرمایا میرا ایک ختم سارے بلیا بھی کردن تھے وہ میرا سچے میرا ہاتھوں کتاب پڑھا ہے سونیا میں قسم کھا بیٹھا میں کیا باج عزیز مستاوی نو ابدل کادر جی نہ ہو گیارہ بگداد جی آلم کو جانا کوئی نہیں بھی کون اچھا یا جن حضور کی کر دسو فرمان جا طلاق نہیں محمد شیر بہجن بیٹا ہلور باج پر کئی درجے بھا بھی چھٹیافتی نہیں سن میں مفتی بھی بڑھا دشافی نہیں سی تری میں رکھی ہے اندر نے اولاد نہیں سی تین اولاد نہیں رب نو کیا کھے باجرید گستاوی خوش پاگ میرا دی بار گاہجلید گستاوی وہ بھی اتنے سگو توجہ ہے اور سونا سجڑا گا سونے نام کا ڈنکا محبوب رب لال امی اور او محبوبیات گا ولییا گاؤس پا کے ہے جب بھی جاس کا نارا روشن پیار پا دل آپ محبوبی اپنے پیر نو بدا دیا کرنا بھی جنہیں بدی میرا جو پیر ہے گل سمجھ تو میں آخ میرا پیر سیدھی بن چب تو بے یہ میرے واسطے اللہ تعالی لے ٹھیک ہے۔ لیکن دا ہی دا مطلب نہیں می آخا کہ میں شان حضرت اکبر مولا علی نال فرید ڈنکا نظام اولیاء محبوب الہی ہی رضی اللہ تالا نو جس چشتی کا ڈنکا ویک محبوبیت قبراد محبوبیت مقام تک نے خاجا نظام اولی کوئی بند ہو جان والا کوئی ہو جیگا میرا جنگلو دے یاروی دا پھر پاگل ہوا بینا مصطفی کریم بابے گوس پاکر نہ درو ہیں مخالف نہ رب میرے سلسلے روکے تو بھائی میں چشتی اللہ پاک دے فضل و کرم بڑا پیڈا سلسلہ لیکن دا یہ مطلب نہیں کہ میں غوث پاک میرا سرکار جو مقام اللہ تعالی طرف ہوئے سٹ کے پیر بدا کے میں آخ میں رب نو خوش کرنا نہ مراٹمر تعالیٰ جی نتا ہاں ہوں کہ اپنے تو جدو لب د فیض ایک بندہ جو میں مشال پہلو دے دینا ایک بندے بک لگی ہے جو کسی پاس گلی لبنی روٹی لگی وہ ہوں پستی مست ہو کے میرے بادشاہ مطلب یہ نہیں ہونا ہی بن گیا مطلب میرے بادشاہ میری لڑ پوری ہو گئی اللہ رکھالا اپنے اپنے پورش ہر کسی فیل ہے مستی میرے شدید مستیے اس بادشاہ نے میرا حصہ پہچا بادشاہ ہوا مکا اپنا مکاپ جناب نے اپنے سلسلے منافقت رکھتا ہے کچے نے ہوش پا تا کر کے حقت کرنے ان پچھے گا آخنا میرا پیر شہل اپنی جگہ لکھا کتاب فرما جا حضور نے فرمایا کہ میرا قدم سارے بلیا کی گردن فرمایا سارے بلیا صرف اور صرف باہر حضرت عیسیٰ اور امام بہادر امام مہدی باہر نے کیونکہ وہ امام نے صحابہ باہر تابل باہر نے کیونکہ وہ تابل یہ مراٹے نے نا جی گیا نبیات ہوں لیکن مطلب نہیں روش پاگ کی گل کرنے محدود جدو ای گل آئے گی تو غوث پاک میرا سردار ہو گیا جدو نبیا گل آئے گی تو خاطم لمبیا سردار ہو گیا سمجھ آ کہ نہیں میرا گلطیہ شیر نہیں پڑ رہا ترو محسوس کر گئے ہوئے رکھے نہ نہیں رکھا تو کیا مت کسی نے بڑے ہونا کسی صحابی نے فیا میری کسی نو کسی نقو ایک سنی ہونا جی سارے آخر لکھنے کراگ بس صدقہ انو اپنی پناہ دے دے اپنے پیاروں آخر قدم چاہیے